صورتریات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس ٹائل کی دوسری صورت ہے پہلی سورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی وہ صافات غجرن فل ملک یات ذکر امکم نواحد اب یہاں وزاریات ضرمن فلحامرات وکرن فل یسرن فل امرن نماتو ادون اللہ صادق اندی ناقب اب دیکھیے مقسم علیہ وہاں کیا تھا الہکم حکم واحد وہ گروپ تھا توحید کا لہذا بات سفنات فل ملک یات ذکرت ان واحد اور یہ گروپ ہے انزار کا بزداری فل عاملات وقرن فلجاریات یسرن فل امرن امرت ان نماتو ادون یقیناً جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے وہ ندی نہ اور جدا صدا ہو کر رہے گی اس پر یہ قسمیں کھائی سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ مراد ہوائیں ہیں کسم ہے ان ہاؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بخیرا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو پل ہاں میں پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہے ٹنوں اور ہزاروں تن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے اور وہ لے کر آ رہی ہے پھلداری سرنگ پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہے بڑی آرام آرام سے سہل سہل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت عمدہ بریز پھل مقدس اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہے اللہ کے امر کو کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہے وہاں جل تھل ہو جاتا ہے وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں کہیں زمین خوش رہ جاتی ہے ان کی وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی جس کے لیے وہ ہے وہ خواہوں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو بارش برس گئی اور جو محروم ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے وہ محروب رہ گئے یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا کس لیے بنایا گیا کیسے بنایا گیا اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا انما دنیا کھولے لکم کم تم کھولے ان نما دون اللہ ساد نیل اللہ واقع جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے با بعد الموت کی قیامت کی نفخولہ ثانیہ یہ سب صحیح ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے لیکن یہ ہے حقیقت ثابت اور دین جدا و سدا ہو کر رہے گا بس ذَاتِ غاتل اس آسمان کی قسم کے جالی دار آسمان ہے کس اس قدر خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے ان لَفِي لفیق قورین تم یقیناً ایک اختلاف اختلافی جھگڑے بات کے میں مبتلا ہو گیا اور کی بات یو فقوان حمن اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا یعنی وہی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی مت مجھے ہے ہی نہیں جیسے کسی نے اچھ لیا ہو خبر ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو اٹکلیں دوڑانے والے اللہ فی غبرت ان جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کچھ انہیں یاد نہیں انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا عالم ارواح میں قہد کیا تھا رسو میں رب کالو بلا کچھ سلونا یا نا یومین پوچھنے کب ہوگا یہ قیامت کا دن اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا تنزن تھا کب ہوگا جی بہت آپ کہتے ہوگا ہوگا ہوگا بتائیے ہوگا کب تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا ترکی ب ترکی یوم ہوں جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے تو جواب میں بھی زجر تھے زور کو فتنا رکھو ذرا اب اپنے ساداب کو اپنی شرارت کا مزہ حاضر لذیق تم یہی تستادل یہ ہے وہ شعر جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے لے آؤ لے آؤ انمتین جناتی معیور ان کے برعکس اہل تخوا جو ہے باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے آخری نما آتا ہوں رب وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے اوپر دے رہا ہوگا ان کانو قبل ذالب محسری یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجۂ احسان پر فائز تھے نیکو کار تھے کانو کلیمل ماہ جاؤن رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لذینہ جبی تون الربہ سدم وقیاما وہ بل اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے وفی امبالم حق الساء البوب اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائیل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں اور میرا فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں بفی الفظ آیات العلم اور زمین میں تو آیات ہیں ہر چہر طرف یقین کرنے والوں کے لیے آیت الیات کو ذہن میں لے آئیے پھر انفوں سے کو اور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو جا کو تو صحیح کبھی میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا مرزا ابو قادر بےدی کا ہر دو عالم خاص سو تا بس مس سے آدمی اے بہار خود ہوشیار باش آج ایک شعر اور سن لیجئے ان کا شعر ہے مست ستمستر ہسد کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے گنچا کم نہ دمی دئی در دل کشا ب چمن درا بڑے ستم کی بات ہے انسان تجھے تیرا دن ادھر تو آمادہ کرتا ہے تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کے لیے چلو چمن میں چلو پھول کھلے ہوئے ہوں گے دیکھیں گے باہر دیکھیں گے سکھا مسئلہ در تھا وہ کا ست کہ میں سیر سر وہ سمندرہ درا تب گنچا کم نہ دمی گئی تو خود اے گنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے ڈرے دل خوشا کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اس کے اندر بچمن ڈرا اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر وفی انفے سے کم و فلا تم تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہو وفی کو ماتو اور آسمان میں تمہارا رزق ہے روزی ہے اللہ کی طرف سے طے ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دودخ وہ بھی ہے فمرم بھی سمایہ إِنَّهُ انہو لحکم تو فمرم بھی سمائے و لرد تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے انہو لحق یہ حق ہے بع سے بادل موت ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی مسلما ان نکم بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو کا حدیث و تیف ابراہیم المقرمی اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے با عزت اقلام والے جو مہمان آئے تھے فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں اس دخل والے ہے پا جب وہ داخل ہوئے انہوں کا سلام کالا سلام جواب دیا سلام سے قبم انکرون دل میں یہ کہا کہ یہ تو کو نبی سے لوگ ہیں فراوا علاح نہیں فجاب اجمن سمین تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں دھلا ہوا بچڑا گوشت پیش کر دیا پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی ہیں پورا پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے فقر بہ ان کی طرف بڑھایا تنا فرمائیے کہا اللہ تاکلو جب دیکھا وہ کھا ہی رہے تو کہا تھا آپ کھاتے نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا میں دھوم فی تو دل میں ان کے ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے اس لیے کہ مجھے گردن پہنچانا ہے مجھے مارنا ہے اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کم سے کم آج تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن اڑاؤ کالو لاتا خف انہوں نے کہا, نہیں آپ ڈر نہیں وہ بشروہ ہے غلام علیم اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا یعنی حضرت اسحاق اکبرت عمرات فسکت وجہ تو سامنے آئی ان کی بیوی آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑا ہوئی آئی فسکت وجہ اس نے اپنا ماتھا پیٹا وکالت عجود القیم میں بڑھیا ساری عمر میں باندھ رہی اب میں جنوں گی کالو کر فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں جو ایسے ہی ہوگا قال رب کہ ایسا آپ کے رب نے فرمایا ہم کون ہوتے ہیں آپ کے رب کا قول ہے الحکیم العلیم یقینا وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے قال فما ختم کو المرسلون تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایل چیو تمہارا ارادہ کیا ہے کدھر جا رہا ہے پس کس کا ہے کاروینا اور سلنا الاقوامی مجرمین کا کہ ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف ہجارت عمر تین کہ ہم ان پر بارش برسائیں وہ کنکڑیوں کی بارش مسن ربد کرمصرفین اور وہ نشان زد ہیں ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی مصرفین کے لیے فخرجنا منقان فیحہ بن من المومنین تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان فما وجرنا فیحا غیر عبیتی من المسلمین تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا یعنی حضرت نوت کا اپنا گھر وہ ترک ناتیا آیا نل نظین یا خاف اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں اداب علیم سے دردناک عذاب سے اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے وہ شہر جو ہیں یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سدوم اور آمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے یہ جو بہر مردار کہلا تھا ڈیڈ اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کہ ان کے کھنڈرات وہاں ہیں اس ریڈ سی کے تہ میں تو اللہ تعالی نے آیت چھوڑ دی نشانی بنا دی وفی موسا اور نشانی ہے موسا کے معاملے میں بھی درس اللہ فرحان اب سلطان مبین جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرحون کی طرف کھلی صنعت دے کر فتح اللہ تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوقت کے گمنڈ میں اس نے منہ میں اڑ لیا وقال شاہر ملینون کہا یہ ساحر ہے یا منونون ہے وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھیں تو خز نہ پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو فن امز نہ ہوں پھر اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا وفی آد ندرسل علیہ مرحہ لفیم اسی طرح نشانی ہے قوم آد میں جن کے اوپر ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی اپنی جیسے جو باندھ ہے عورت یا مرم باندھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا بھلائی نہیں تھی ماتعین اطتح اللہ جاولت ہو کر ربیم وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شہر کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی وفی سمود اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے اس جبکہ ان سے کہا گیا تمکتا کہ ہوں تاہیم اب کچھ دیر کے لیے رہ لو برک لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے جو کچھ چرچ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں ہی تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے تو نے ان کے دیکھتے دیکھتے چنگار میں آ پکڑا من وہ من قیام تو کھڑے ہو گئے کہ قابل رہ سکے ہمار قانو منتصرین نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ دیتے وہ قوم انوہ قبل اور قوم نو اس سے پہلے ان لم کانو قومن فارسطین یقین وہ بھی بڑی ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا حضرت نو کا ہود کا سوال کا لوت کا اوسا کا ابراہیم کا علیہ السلاط وسلام باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات یہ شروع میں آئی ہے بعد میں آئی ہے وہ طویل ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے ایک بادر اس سے بھی زیادہ ہے دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے وہ سما بنینا ہے بے اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے لمو سی اون اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسط رکھنے والے ہیں لیکن آج جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں اوسا یوں سے یہ باب افال ہے وسیہ یہ ہے سلاسی مجرد اس سے بنتا ہے واسع وا سے ان علی اللہ تعالیٰ واسع ہے اس میں بڑی وسط ہے بڑی سمائی والا ہے. اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے ہیں لمٹ لیس یا منہ ہے وسط دینا کیونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدا کل فیقون ابھی تو کل فیقون شان اللہ کی جاری ہے اضافہ کر رہا ہے یزید و فلق فلق فلق خلق, خلق ماں شاہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ اپنے خلق میں تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ہم ان کو وصف دینے والے ہیں ان کو اور بڑھانے والے ہیں ان کی توسیع کرنے والے ہیں وہ لال کا فرش نہ زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا بچھونا بنا دیا کیا ہی اچھے ہیں بسر بچھانے والے وہ بالکل نشین خَلَقْنَا گوجے نے لال ہر شہ کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر ہر شہ کے جوڑے بنائے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے نصیحت کیا ہے اس میں اگر ہر شہ کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی وہ بالکل نشین خلکنا گوجین لال نقل تبق کروں فخرو اللہ تو دوڑو اللہ کی جانب امی لکمن ہوں نذیر و مبین یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں ولا تجاب مع کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو انی رقم من ہو نذیر مبین یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں کرزال کا مات نذیرہ مل قبل رسول قارو ساحر و مجمون اسی طرح ہوتا آیا یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے اتباسوں بھی کیا وہ وسیعت کر کے گئے تھے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں کیا اگلوں نے وسیعت کی ہوئی تھی بلہم قوم الطا لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے فتح فتح تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں استحدہ کر رہے ہیں تمکر کر رہے ہیں آپ کو شاعر ساحر مجنون معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ذرا اپنی توجہ کی طرف سے ہٹا لیجئے فتح لال فمان طا بھی ملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے آپ دیکھیے جو کہ جو لوگ سننا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو ماننا چاہتے ہو ان کی طرف توجہ مقبول فرمائیے و ذکر پرند ذکرا تنخواہ المومنین تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے اس لیے کہ یہ تذکیر یہ یاد دہانی یہ نصیحت یہ تعلیم یہ تلقین یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جو بھی نئی صورت نازل ہو رہی ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید ان آیات سنا رہے ہیں اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور زادی ہو رہی ہے افضونی ہو رہی ہے مما خلق الجن عبرم صلی اللہ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غائط ہے دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا تخلیق کی کا سبب کیا ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے فلسفیوں نے بھی جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراز دی ہے کسی موقع پر وہ بات بیاست کروں گا ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غائط کیا ہے تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی زیادہ اصل صحیح ہے کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن وہ کیا ہے بندگی میں نے باعث کیا ہے اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت ایک ہے اطاعت ہمتن اطاعت اور نمبر دو اس کی روح روح اطاعت وہ ہونی چاہیے محبت اللہ کی محبت غایت الحب الخب ماں غیت ذلقن یہ ہے اصل عبادت باقی کچھ مراسی میں عبادت ہے کہ جس میں کہ اللہ تعالی کے سامنے انسان اپنی آجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے دس بستہ کھڑا ہونا ہے جھک کر کھڑے ہونا پھر سجدہ ہے رکو ہے حمد کے ترانے ہیں نماز ہے جو بھی شکل ہے یہ یہ مراسے میں عبودیت ہے اصل عبادت کیا ہے ہم تن اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ بڑا ہو سکتے ہیں کفر کا غلبہ ہے نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے یہاں بھی کافرانہ نظام ہے اسلامی نظام تو نہیں ہے نا ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے اب کیا, کیا؟ ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے دس پندرہ فیصد میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے تو اب اس کی کیا صورت ہو والحمدللہ للہ کے پچھلے سال ایک خاص موقع پر جب کہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید ڈیڑھ مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کسی وقت انشراح ہوتا ہے طبیعت میں تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے اس کے کیسٹس موجود ہیں وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی وما خلق تجنا ملین صلی اللہ علیہ میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مدر اس لیے کہ میری بندگی کریں اسی کو شیخ سازی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی بزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا آپ نے ساری جو ہے اختشافات کر لیے ایجادات کر لی بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی رسک میں ان سے کسی رسک کا تعلیم تو نہیں ہوں ماوری تو میں یہ چاہتا ہوں کچھ کھلائے پلائے ان اللہ اور رزاق اور قوت نہیں تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے قوت والا ہے مضبوط ہے اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں فن لنوب جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ضرور یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرقوں کے ڈول بھی بدآمالیوں کے ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے جیسا کہ ان سے پہلے اساد کے ساتھیوں کا ضرور مس کا ضلع فلا فلاں تو اب یہ جلدی نہ کرے ڈول بھر چکا ہے کسی وقت کھینچ لیا جائے گا اب اگر ذرا وقت باغ دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے فویل تو حالات اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے بارک اللہ علی ولقم فرقرآن عظیم و ملایات سے